کے گھر میں جب اللہ کے خود ہجرت کر کے گئے تو ان گھر میں انہوں نے پیار کیا انہوں نے بہت زیادہ وسیعت کی تھی کہ ہمارے بنابے کتنا لکھ پائیں گے اور پھر جیسا کہ شیش نے بیان کیا کہ تمام سابق کرام یہ سن اکیاون یہ سنسٹھ جی کی بات ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی حکام اور اس وقت بہت سارے سابق کرام موجود تھے بہت سارے سابق کرام صرف تین صحابہ قائد یہ لیے جو ہے جو شہر ذکر کیا ہے انہیں لوگوں نے بیت نہیں کی تھی وہاں تمام لوگوں نے بیعت کر رکھی تھی سب سے بہت کیا تھا کہ نہ عبداللہ صاحب کے سب بستی تھے کیا نہ نے تبیا کیا یا سب نے کیا یا نا جو, اتو جو, اتو جو کیا یا نہ عبد سے کام ایسی کوئی بات نہیں تھی ان کے اندر جو ہے قائدانہ صلاحیت موجود تھی اسی لیے ابھی ماحولیاں ضلع بھی بہت سارے اصحاب جو ذکر کیے ہیں اس لیے ان کو جو ہے کیا اور تاکہ مسلمانوں کے اندر قدریاب نہ ہو تلواریں جو نیام کے اندر چلی گئی ہیں حضرت بس ایسا اوتار ہو کے دس کے بعد وہ تلواریں پھر نیام سے باہر نہ اور مسلمان آپس میں نہ کریں جی ہاں اس وجہ سے انہوں نے ایک سر ایک حیثیت کی تھی اور ان کو جو نامزد کر دیا تھا اور میں اچھی بات اللہ جنہیں اس ضلع کو جبھی بابیا دے رہا بڑے اہم صاحب کافرے وہی ہیں آج اگر ہمارا کوئی بیٹا اس طریقے سے ان کی شراب پیے یا ایسے ہی ذرا کرے مشکلات ملے تو ہم اسے آگ کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ اور گھر سے نکال دیتے ہیں کتنے بڑے اسلامی مملکت کے رفنے کے سبراہتے ماریا دانو اتنی بڑی مملکت ان کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں ہم اپنے گھر کی سبراہی اپنے کسی بیٹے کے ہاتھ نہیں دیں گے جو بیٹا اس طریقے سے ہو اتنے بڑی ممرکت کے سربراہی ایسے شخص کے ہاتھ میں دی جائے جو شراب نوش ہو جناکار ہو نہز بلّلہ مومن مہادم نہ کرنے والا ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے ذرا خدا ہو کہ آج ہم زمانے والے پاس کوئی ایمان نہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے اور پھر بھی معافیہ سے ان کے بارے میں اس طرح کی اس سوچ رکھنا کہ نہ پوری حکومتی مسلمان کے ساتھ انہوں نے خیال اگر اس طریقے سے انہوں نے انتقال مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ ہوتا انہوں کو باقاعدہ انہوں نے ملکوں کے اندر بھیجا سب سے رائے بھی انہوں نے باقاعدہ خاص طور سے مکہ اور مدینہ کے باقاعدہ جو مزمات تھے بڑے بڑے صحابہ تھے اور بڑے بڑے جو یعنی اسراء اسرار مرکہ سے ان سے باقاعدہ انہوں نے مشورہ لیا جب سب لوگوں کے اتفاق ہو اس کے بعد ان کو نامزد کیا تھا نہیں بھی نے نامزد کر دیا تھا اور لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کے علاوہ کسی اور لوگ مستف نہیں ہوں جی آنکھی اس طرح کی بے بنیاد باتیں کرنا یہ جہاں صاحب کرام کی اس کے اندر تفتیش بھی ہے توہین بھی یہ ہوتی ہے اور اس طریقے سے پوری ہوا کہ ان کے اوپر ایک الزام لگانا ہے اور اس طریقے سے ان کو جو ہے اوپر پہنچ لگانا ہے تو اس طرح کی یہ بے بنیاد یہ سب ان لوگوں کی طرف سے تو سفائی بہت ہے اور ان سے متاثر ہو کر ایسی باتیں کی جاتی ہی ہیں لہٰذا جو ہے کرام کا تفتس بھی ہمارے ضروری ہے اس لیے ہم ہتے حسینت نکلنے کو سے نہیں کرتے انہوں نے اشتہار کیا ہے اس کو اشتہار نکلتی کہتے کیونکہ صحابہ کی شان میں اور یہ صحابہ کی تردش میں بات کی جاتی ہے کہ ہم کو نکلنے کو خروج نہیں کہتے کہ انہوں نے ان کا کیا بلکہ لوگوں کو آباد ان کو آمادہ کیا اور یہ دیکھا کہ ہمارا جانے ہی ہمارے جانے ہی کیسے بنائی ہے گیارہ قریب انہوں نے اسے جو ہے نہ جہاد اور نہ اسلامی اور کفر کو اسلام کی کیچن کبھی انہوں نے تصور کیا کہتے اسیرا جیلا ہوں جی ہاں تو یہ ہے کہتے اسیرا جیلا رضی اللہ کچھ نہیں اور اسٹافی کرتا ہے تو بھی اسے الگ ملتا ہے جیسے ماویہ ہوتے اسمانے اور سب کے ساتھ مشترک تھے اور سب کے شہر ضلع ضلع ہوں ابھی معاویہ ضلع میں زیادہ حق پر تھے یہ ہمارا ہمارا یہ عیدہ اس بات تھا لیکن یہ کہتے ماویہ ضلعوں کو الزام نہیں لگاتے مل جاتے جی ہاں یہ ہے کہ اور حالات بھی شریف جیسے کہ محساس لے سکے ایسے حالات نہیں تھے حالات کی بنا پر انہوں نے اسے مؤخر کر دیا تھا اور پھر وہ سارے لوگ اپنے نتیجے کو پہنچ گئے تھے جنہوں نے بھی ہفتے ہفتے حسمان بنی تفصیل کو شہید کیا اور ان کی شہادت میں انہوں حصہ لیا وہ سارے کے شاید پہ قتل کر دیے گئے نہامن کی جنگ میں نہیں بچے تھے جو بھاگ گئے میدان چھوڑ کر وہی بچے تھے انہیں سارے لوگ اپنے کپڑے کردار پر پہنچ گئے تھے جی تو یہ ہے کہ اس وقت جو حالات تھے اس طرح کے سازگار نہیں تھے اس لیے انہوں نے آفر کرتے تھے زیادہ اسی ساتھ فیصلہ میں رہنے ہوئی بات نہیں یہ جی ہمیں